برطانیہ کی مثال برٹش امپائر کی ایک عظیم تاریخ ہے اپنے عروج کے زمانے میں وہ اتنا بڑا تھا کہ یہ کہا جانے لگا کہ برطانوی امپائر میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا اٹ ہیڈ بین سن نیور برٹش آخری زمانے میں قانون فطرت کے تحت برٹش امپائر میں کمزوری آئی لیکن برٹش امپائر کی سیاسی ذمہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ بریٹش امپائر کا خاتمہ کریں برطانیہ کے پرائم منسٹر چرچل اٹھارہ سو چور سے انیس سو پینسٹھ نے کہا تھا کہ میں اس سیٹ پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں برطانوی سلطنت کے خاتمے کی صدارت کروں ہیو ناٹ بیکم دا کنگس فسٹ منسٹر ان آرڈر ٹو سائڈ اوور مگر دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 تک کے بعد برطانیہ کی فوجی طاقت کمزور ہو گئی بظاہر یہ ممکن نہیں رہا کہ برطانیہ اپنے امپائر کو باقی رکھے اس وقت برطانیہ, برطانیہ میں ایک تحریک شروع ہوئی اس تحریک کا نام فیبین سوسائٹی تھا اس تحریک کا ایک مقصد ڈیکالوناشن کرنا فیبئن سوسائٹی کے ایک ممبر لارڈ رچرڈ اٹلی اٹھارہ سو سے انیس سو سینسٹھ تک ونسٹن چرچل کے بعد برطانیہ کے پرائم منسٹر بنے لارڈ اٹلی نے بے طور پر صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا اور دیگر ممالک کو یک طرفہ طور پر آزاد کر دیا جائے اسی کے مطابق انڈیا انیس سو میں برطانیہ کے سیاسی اقتدار سے آزاد ہوا برٹش امپائر برطانیہ کے لیے ایک قومی عظمت کا معاملہ تھا برطانیہ کے لیے لوگ اپنی اس قومی عظمت پر فخر کرتے تھے مگر جب حالات بدل گئے تو برطانیہ کے لوگوں نے یو ٹرن لیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ماضی کی عظمت سے باہر نکلنا ہے اور حالات کے مطابق اپنی قومی تعمیر کی ری پلاننگ کرنا ہے چنانچہ لارڈ اٹلی کی لیڈرشپ میں انہوں نے ایسا ہی کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کے لوگ اپنی قومی ترقی کو نئی بنیاد پر قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے کسی قسم کی سیاسی صورتحال موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی ہے مسلمانوں نے بعد کے زمانے میں دنیا کے بڑے رقبے میں اپنا سیاسی امپائر قائم کر لیا پھر مسلم ملت میں زوال کا دور آیا رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ ان کی سیاسی عظمت یعنی پولیٹیکل گلوری کا خاتمہ ہو گیا اس کا سبب تمام تر داخلی تھا مگر مسلمانوں نے اس کو عملی طور پر قبول یعنی ایکسیپٹ نہیں کیا وہ اس کی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈالتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں عمومی طور پر منفی سوچ نگیٹو تھنکنگ آ گئی وہ اپنی سابقہ پولیٹیکل عظمت کو واپس لانے کی کوشش کرنے لگے مگر یہ ایک غیر حقیقی منصوبہ تھا جو آخری حد تک ناکام رہا مسلمانوں کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ ماضی یعنی پاسٹ میں جینا مکمل طور پر چھوڑ دیں اور حال یعنی پریزنٹ کے اوپر دوبارہ اپنی قومی عمل کی ری پلاننگ کریں قدیم زمانے میں مسلم امپائر جن حالات کے تحت قائم ہوئے تھے وہ حالات اب ختم ہو چکے ہیں اب نہ مسلمانوں کے لیے اور نہ کسی اور قوم کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ قدیم طرز کا پولیٹیکل امپائر دنیا میں قائم کریں اس معاملے میں مسلمان اگر حقیقت پسندانہ انداز سوچے تو وہ نئے حالات کے امکان کو دریافت کر لیں گے اس کے بعد ان کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو دوبارہ نئے عنوان سے حاصل کر لیں کسی قوم کے لیے عروج و زوال کا واقعہ سبق کے لیے ہوتا ہے برطانیہ نے اپنے زوال کے واقعے کو سبق کے معنی میں لے لیا اس بنا پر ان کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ وقت ان کے لیے ری پلاننگ کا ہے مسلمان عمل اس راز سے بے خبر رہے اس لیے زوال کے بعد اپنی قومی ترقی کی ری پلاننگ کے لیے وہ حقیقت پسندانہ منصوبہ بنانے میں ناکام رہے یہی سبب ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی ناکامی کا